ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان للمؤمن ولا المؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار اللهم صل محمد وعلى محمد کما صلی تعلیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم الن قمید المجید اللہ بارک علّہ محمد امال علی محمد کمبارک تعلیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم اَن کا حمید المجید اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے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 کافر ہو یا مشرق ہو قرآن ان کے بارے میں کہتے ہے وہ لائک انعام بلہم ازل یہ جانور سے ہے اور جانور سے بدتر ہے کیوں جو چیز انسانی عقل سے سمجھ جاتی ہو اور پھر بھی انسان ہو کر اس کو نہ مانے تو ہم گے کہ ڈھانچہ انسان کا ہے لیکن اس میں دماغ انسان کا نہیں ہے عقل انسان والی نہیں ہے اس لیے قرآن نے کہا تو جانور ہے اور جانور سے بدتر ہے کہ بات کو سمجھتا نہیں ہے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 قرآن کریم نے دونوں لفظ استعمال کیے سورہ حجرات میں ہے قالت العراب امن دیہات سے لوگ آئے اور کہا یار کل آ فرما تم ایمان نہیں لائے اسلم تم ہو اسلم مسلمان فی خلو بگم ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا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 حدیث پاک میں ایک حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے اس حدیث میں بھی الگ الگ لفظ آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نہن بیندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ندید بیاض سیاب شدید سواد شاخ اللہ علی اللہ جرا حضرت عمر فرماتے کہ پاس اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اچانک ایک شائخ آیا کہ جس کے بال بہت سیاہ تھے اور جس کے کپڑے بہت سفید اللہ جل علی اصل السفر سفر کے اس کے اوپر بظائر کوئی نشان بھی نہیں تھے فلا يعرف من ہم اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا حتا جلس للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اسنل ركبتي الى ركبتي نبی پاسے خدمت میں اگر بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دی واضح کفی الا فخذی اور میں اپنے ہاتھ جو تھے اپنے گھٹنوں پر رکھ کر بیٹھ گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک سوال کیا پہلا سوال کیا تھا کہ اخبرنی یا محمد اسلام آ فرمائے اسلام کیا ہے اسلام کسے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتب اللہ علیہ اللہ اللّہ و ان محمد الرسول اللہ و تو کی مسلاتا و طوتی الزکت و تسومر رمضان و ان حجل بےت الططاۃ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 اور جب رسول اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں تو کہتے ہیں سچ فرمائے تصدیق بھی کرتا ہے سوال کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ جاہل ہے جب تصدیق کرے تو معلوم ہوتا ہے عالم ہے اس کو پہلے سے پتا ہے ہمیں تعجب ہو رہا تھا اس نے دوسرا سوال کی یعنی ایمان یا رسول اللہ فرمائے ایمان کسے کہتے ہیں فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کو مانو ملائے ہی اللہ کے فرشتوں کو مانو وہ ہی آسمانی کتابوں کو مانو وہ رسول ہی امبیا رسولو کو مانو بال یوم الآخری اور قیامت کو دن کو مانو و تکمن بالقدر خیری رہی من اللہ اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ وہ باتیں جو بظاہر ہمارے خلاف ہیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ فیصلے جو ہمارے مزاج کے موافق ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں یہ ہے تقدیر شر اور خیل یہ سب اللہ کی طرف سے صداختہ آپ نے سچ فرمایا اب دیکھو سدیسی پتہ چلا کہ بظاہر ایمان اسلام الگ ہے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 قیامت کے دن پنے مان لاتے ہیں قبر کے عذاب و ثواب کو مانتے ہیں قیامت کے دن حوض کوثر مانتے ہیں شفاعت مانتے ہیں اللہ کے کو مانتے ہیں سب مانتے ہیں تو یہ معنی مسلمان کا نہیں یہ مانا تو مومن کا ہے کہ مانتے ہیں مسلم کا مانا کیا ہے کہ ہم اپنے جسم پر شریعت کو نافذ کرتے ہیں جو احکام مردوں کے لیے ہیں مرد اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور جو احکام خواتین کے لیے ہیں اس کے مطابق عورتیں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 بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے اب یہ عورت کا امتیازی مسئلہ ہے یا اپنے سطر کا پردے کا یہ خیال کریں اپنے پردے کا خیال کریں اتنا اہتمام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایبی کل ازواجی کا و بناتی کا و نساین بہن اندازہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے یا ایوہ اے پیغمبر کل کلواجے کا آپ اپنی بیویوں سے فرمائیں اور بیویاں کون ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی گیارہ ازواج امت کی روحانی مائیں ہیں پھر بھی حکم اینے کہو اپنی بیویوں سے کہو و بناطق اپنی بیٹیوں سے کہو و نسائل ممینین اور کرما کو ایمان والی عورتوں سے کہو یو دن من جلاوی بہن ان کو چاہیے کہ اپنی چادر کو اوڑھ کے رکھیں اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں اپنے پردے کا خیال کریں دالک ادن ای رفن فلاح کیوں جب یہ پردے کے اندر ہوگی تو پہچانا جائے گا کہ یہ مسلمان عورت ہے یہ مسلمان عورت ہے پہچان ہوگی اس کی ذالق ادن یو رفنا سے پہچان معلوم کیا ہوا کہ پردہ مسلمان عورت کی پہچان ہے دالک ادن ائن قرآن کہہ ہے یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ پہچان ہوگی اب یہاں پہچان کا مانا یہ تھوڑا ہی ہے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 زوج ازواج متہرات گھر میں ہیں مائمونہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابین صاحب بھی گھر ائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے احتجبوا عنه تم دونوں اس سے پردہ کرو تم دونوں اس سے پردہ کرو تو صاحبیا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین نے کہا رسول اللہ الیس هو کیا وہ نبی نہ نہیں نبی نے سیکھا پردہ کرو تمہیں دیکھتے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السط تما تم سرا نہیں افام تما کیا تم اس کو نہیں دیکھتی تو کیا تم بھی نبی نہیں ہو پردہ کرو اب دیکھو اتنی ہدایات دی جا کہ اس کو ازواج امتحرات کو جو امر کی مائیں ان کو حکم دیا جا ہے ایک تو اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کل ازواج اپنی سے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 عیسع علیہ السلام نئے نہیں ہوں گے پرانے ہوں گے اور پیدا نہیں ہوں گے بلکہ نازل ہوں گے اب اس پر کوئی الجھن نہیں رہتی نا جب یہ ہمارا قیدہ ہے عیسائی علیہ السلام پہلے نبی ہیں پیدا ہوئے ہیں آسمان کو اٹھا لیا ہے دمش کی جامع کے بنار پر نازل ہوں گے نا پیدا تو نہیں ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں نبی پاک وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا نہ ہی کوئی نیا نبی آئے گا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 تو پہلی بات ہے کہ ہم نے شریعت سمجھنی ہے اور شریعت سمجھ کر اس پر حمل کرنا ہے شریعت کس سے سمجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اناما برسۃ الانبیاء علماء انبیاء کے بارے سے اور نبی کی وراثت کیا ہوتی ہے خود اللہ کے نبی نے فرمایا اناما الانبیاء والانبیاء بل امبیا دینار ولا درہما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 حضرت فاطمۃ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی ان نے کہا فدق کا باپ جو ہمارے باپ کا تھا ابا جی ہمیں دے دو یہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیا کا باغ تھا جسے باغ فدق کہتے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو اپنی بیویوں ازواج متحرات اور محت المن رکھا ہوا تھا یہ پورے سال کا خرچہ ان کو ان سے دے دیتے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 اگر صدیق رضی اللہ نے سمجھایا اس نے کہا نہیں میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا نورس لا نورس ماں ترک نو صدق ہم نبی کا مال کسی کو مبارس نہیں بناتے ہمارا مال صدقہ ہوتا ہے اتظہر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو خاموش ہوگی حتیٰ ماہ تک چھ ماہ تک خاموش نہیں اس بات ہوتا ہو تو اس پورے چھ ماہ کے دوران دوبارہ جا کے مطالبہ نہیں کیا اب جو لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مخالف ہیں تو کیا تاری حد فاطمہ ناراض ہو گئی تھی بولنا چھوڑ دیا تھا بولنا نہیں چھوڑ دیا تھا اپنے مال کا مطالبہ چھوڑ دیا تھا اس کا مانا کیا کہ بولنا چھوڑ دیا تھا بولنا نہیں چھوڑا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ چھوڑ دیا مسئلہ سمجھ آ گیا مطالبے کی کیا ضرورت تھی بات سمجھ آ گئی تو انہیں چھوڑ دیا مطالبہ تو حضرت زہر رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا میں یہ بات بطور دلیل پیش کر رہا تھا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 ایک مجھ سے سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ حضرت امام اعظم ابنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کرتے ہیں میں نے کہا جی اور بھی کرتے ہیں تو نے کہا فقہ حنفی کو مانتے ہیں تو ماں منیفا رحمۃ اللہ علیہ تو کوفہ کے تھے نہ مکہ بکرما کے نہ مدینہ کے تو تمہیں مکہ اور مدینہ سے پیار نہیں ہے نے کہا بہت پیار ہے تو پھر آپ مکہ اور مدینہ کا امام تمہیں کوئی نہیں ملا کا تمہیں کوفہ کو امام ملا تھا میں نے کہا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں تو اس کی جو خیرات ہے قیرات یہ حفظ قاری کہاں کے تھے کوفا کے تو میں نے کہا تو میں مکہ اور مدینہ کا کوئی قاری نہیں ملا قرآن کا بھی قوفی چاہیے تھا یہ عجیب بات ہے تو جس طرح آپ نے ہمارے اوپر اعتراض کیا کہ آپ فقا کوفہ کی کیوں لیتے ہیں تمہارا آپ پر اعتراض ہے کہ آپ خیرات کوفہ کی کیوں لیتے ہیں قرآن مکہ میں نازل ہوا مدینہ میں نازل ہوا کوفہ میں تو نازل نہیں ہوا تو مکی اور مدنی قاری کی قرآت بڑوں کوفہ کی کیوں کرتے حفظ پڑی جا رہی ہے حرام تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ جو کوفی قراعت ہے وہ تو مکہ کی قرعت ہے مدینہ کی ہے چونکہ یہاں پہ قرآن کریم نازل ہوا ہے صحابہ کرام نے رسول وسلم سے لیا ہے اور وہ صحابہ کوفہ کے تو کوفہ کی اپنی قرآت تو نہیں ہے وہ تو صحابہ ہی کی کراط ہے جو کوفہ والوں کے دی ہے اور وہی کوفہ والے ہمیں دے دی ہے اس لیے ہماری تو مکہ مدینہ والی قرآت تو میں نے کہا ہمارا امام کوفہ کا ہے لیکن ہماری فقہ تو بکم دینہ والی تو ان نے کہا جی وہ کیسے میں نے کہا آپ دو لفظ سمجھیں ایک ہوتی ہے روایت ایک ہوتی ہے درایت روایت اور درایت میں کیا فرق ہے لفظ نقل کرنا اس کا نام روایت اور لفظ کا معنی سمجھانا اس کا نام درایت۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم سے قرآن کریم کے حضور پاک سے الفاظ لیے تھے حضو قرآ سمجھا بھی تھا جی الفاظ بھی لیے تھے سمجھا بھی تھا تو میں نے جب صحابہ رام کو میں گئے تھے تو صرف الفاظ قرآن آگے بتایا تھے الفاظ کا معنی بھی بتایا تھا جی بتایا تھا تو میں نے کہا جو انہوں نے الفاظ اللہ کے نبی سے لیے اور آگے دیے اس کے نامے ہے روایت اور جب ان نے جو اللہ کے نبی سے سمجھا وہ آگے سمجھایا اس کے نام ہے درائے اسے کہتے فقہ تو فقہ کو الگ چیز تو نہیں ہے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 یہ عجیب بات ہے حضرت امام ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شمائل ترمزی کے آخر میں ہے رویہ خواب کا بیان اس میں خواب کی بات کی تو فرمائیں حاضہ امرالدینکم اور یہ جو خواب کی تعبیر ہے نا یہ بھی دین ہے ان ضرور تم اس بات کو دیکھو امنتا خزون دین اکم تم اپنا دین کس سے لیتے ہو یعنی خواب کی تعبیر بھی پوچھنی ہو تو یہ دیکھا کرو کس سے پوچھیے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 کہ یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے。یہ دیکھو کیا کہتے سب سے زیادہ شور وہ کرتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیثی پھر رابی ٹھیک نہیں پھر کیا ہوا تم تو خود کیا یہ دیکھو کیا کہتے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے اب راوی کو دیکھتے ہو جب خود تقریر کرنی ہو تو پھر کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کہنے والا کون یہ دیکھو کیا کہتے اور جب ہم کوئی حدیث پیش کرے تو کہتے ہیں کہ اب دیکھے کہ کہنے والا کون ہے کیسا ظلم ہے اور کیسی حماقت کی بات ہے؟ یہ عجیب بات رہی یعنی اس کی مثالیں ہیں اور میں اس کے دور میں کیا ڈاکٹر جا کر کو دیکھ لیں جب ہم کہتے ہیں یار بندہ ٹھیک نہیں ہے اس کا لباس مصنون نہیں ہے اس کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اسے نہ پڑھو تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو کہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو کہنے والا کون اور وہی وہ ڈاکٹر جا کر ایک حدیث ہماری پیش کرتا ہے کہ یہ ناف کے نیچے مرد کو ہاتھ باندھنا چاہیے کہتے ہیں ضعیف ہے کیوں اس حدیث کو بتانے والے ٹھیک نہیں ہیں <laughs> جب ہم تمہارے بارے میں کہ تم ٹھیک نہیں کہتے ہماری بات دیکھو ہمیں نہ دیکھو اور جب وہ سدیسر تو وہ دیکھو کہنے والے کیسا عجیب نے خراب کرنے کے لیے اللہ ہم یہ بات سمجھنے کی توفیق تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہنے والا کون ایسا نہیں کہ کہنے والا جیسا کیسا ہے وہ خدا کا خوف کرتا ہے پھر بھی ٹھیک اور اس کی شاگردی کے شرف حاصل کریں یہ تو مناسب نہیں ہے اللہ میں بات سمجھنے کے توفیق اطاف فرمائے مم. تو میں نے آپ کی خدمت میں بڑی مختصر سی بات یہ عرض کی ہے کہ نمبر ایک ہم انسان ہیں نمبر دو مسلمان ہیں نمبر تین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدی. ہمیں انسانیت کا بھی خیال کرنا چاہیے اور پھر صرف انسان نہیں آزاد انسانی پابند انسان مسلمان اس کا بھی خیال کرنا چاہیے جب کلمہ پڑھ لی ہے یا اللہ جی نامن کلمہ پڑھ لی ہے بدخل کاف ہے اگلا کام بھی کریں کہ مسلمان بھی بنے اور شریعت پہ عمل کرے شریعت کے بعد مسائل بولے بعض کو چھوڑ دینا کرے اگر کوئی چھوٹ جائے تو اس پر توبہ کرے جرم کا اعتراف کرے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے عورت کو پردہ کرنا چاہیے کبھی کتا ہی ہو جائے تو اس میں بہانے نہ تلاش کرے سیدھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کوتا ہے اللہ مجھے معفرمائیں ہمارے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 وہاں مجبوری ہے دستانہ اتار کے پیسے گر لو پیسے دے کے پھر دستانے پہن لو اس میں کیا ہے اس کا تو اہتمام کی مشکل نہیں کریں تو ضرورت کے مطابق اتار لیں ضرورت پوری ہو جائے پھر پہن لیں پھر ماشاء اللہ مجھے رات یہی ان کا رات میسج آئے نروبی میں کہ الحمدللہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے دستانے ہو جوراب کبھی نہیں اتارے میں پہنوں میں نے کہا اللہ سے خیر عطا فرمائے بڑی اچھی بات ہے تو میں یہ اس لیے بات کر کہ کبھی تھوڑی سی کوتاہی ہو جائے تو اس پر ندامت اختیار کریں اللہ سے معافی مانگے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 اللہ ان کو قبول فرمائے اللہ ان کی استانیوں کی جزائے خیر عطا فرمائے سادہ کو جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے گھر والے خوب محنت کرتے ہیں بیٹیاں محنت کرتی ہیں لگے اپنے کام میں اللہ سب کو قبول فرمائے اور باقی جو خواتین بڑی عمر کی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وقتی وقت کچھ وقت نکال کے دین کو پڑھیں اثر کریں دین کو سمجھیں اور اپنی اولاد پر بہت زیادہ توجہ دیں اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو شریعت سمجھنے کی عمل کرنے کی اور شریعت پہنچانے کی توفیع عطا فرمائے معافر دعوانا انمد للہ رب العالمین